صورت البقرہ دوسرا پارہ ہے 143 نمبر ترتالیس سے سبق کا آغاز کرتے ہیں فذنرى تَقلّ ب وجهك ح السم إننك قبلَ تَضها فنك قبلَ تَضها فَلي وجههك شَط المسجد الحرا وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللہ جانا تقل یہ وہ معترضین کو اللہ جواب دے رہے اعتراض یہ ہوا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ قبلہ پہلے بیت المقدس نہیں تھا بیت اللہ شریف تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو سترہ دن مہینے تک یا سولہ مہینے آ... بیت اللہ آ... کو چھوڑ کر اللہ اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی وہ قبلہ نہ بعد میں پھر اللہ رب العزت تحویل قبلہ کا حکم دیتے ہیں تو یہ اعتراض وارد ہو رہا تھا کہ یہ کیوں ہوا اس طرح تو اللہ رب العزت نے یہ ان کو پہلے بھی بتایا کہ سَيَقُولُ الصطفہ مِنَ اللہ مَا الرحمن قبل کی ہند اعتراض کا جواب کیا تھا لیکن اللہ نے جواب دیا کہ قل اللہ مشرق و المغرب یہدی معیشا الاََََََََ مستقبل یہ تو اللہ کا کام ہے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ليے ہے اللہ کی مرضی ہے جس کو كہسا بنائے جس کو منسوخ کرے تو یہ ايک جواب ان کا آگے پہلے ابھی اللہ رب العزت دوسرا سبب اس کا بتا رہے کہ قبلے کا تحویل ہوا کیوں اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور پہ یہی چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے بیت اللہ شریف اسی لیے کہ اس کی ایک مرکزی حیثیت ہے اور بیت اللہ کو اللہ رب العزت نے وسط دنیا میں دنیا کے درمیان درمیانی حصے میں بے کو بنایا ہے اور اپنے گھر کو بنا یہ بالکل دنیا کا بالکل وسط ہے درمیانی حصہ ہے تو ہر طرف سے لوگ اس کو کیا بنائیں گے قبلہ بنائیں گے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنائی تھی عرض تھی اس ارزو کو بھی اللہ رب العزت نے کیا کیا پورا کر دیا اور اللہ نے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ تمہارا جو دین ہے دین اسلام یہ بالکل مکمل دین ہے یہ برحق ہے مکمل دین ہے اس کے بعد اور کسی دین اسلام نے نہیں یہی چلے گا آخر تک یہ کامل دین ہے تو لہٰذا تبارک قبلہ بھی میں کامل ہی بناؤں گا اور کامل قبلہ وہی بن سکتا ہے کہ جو سب کے لیے یکساں ہوں اور دنیا کے قسمت میں ہوں اور یہ وہ قبلہ ہے جو کہ شروع سے زمانے آدم سے اس کی عبادت اس کی طرف رخ کر کے لوگوں نے عبادتیں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی قبلے کا کیا کیا اللہ کی ذات نے تجربہ فرمائی جو کہ ایک مرکزی کیا ہے قبلہ ہے تو اللہ قدرا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں قدرا کا سگا ہے جو متقلم کا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے اور آپ اپنے چہرے مبارک کو اٹھا رہے ہیں کس کے لیے یعنی تاکہ بھی آج اللہ کی طرف سے وہی کے انتظار میں تم بیٹھے ہو کہ اللہ جلشان اس قبلے کو بدل کر خانہ کابے کو کیا بتا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم چلی دی فرمائے کہ پریشان نہ ہوں فلاں کا قبرتن ترد اللہ نے فرمایا ضرور فلاں ولی کا اس میں لامی تاکید ہے اور ساتھ ساتھ نونی تاکید ہے اور جو مت کا سیاہ ہے اللہ نے فرمایا کہ ضرور ضرور تمہارا جو رخ ہے اس قبل کی طرف پیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے اور تم چاہتے ہو قبل تنظاحات جس کو تم چاہتے ہو تم اس پر راضی ہو جو تمہاری دلی خواہش ہے اور تمنا ہے اس بلے کی طرف ہم تمہارا رخ پیر دیں گے اور تمہیں حکم کر دیں گے ان قریب کہ آپ آج کے بعد اس بلے کی طرف کیا کریں رخ کر کے عبادت کیا کریں یہ اللہ نے اہدیات دے دیا اللہ شاہی نے یہ وعدہ کیا اور سات سات یہ تحویل قبل کا اللہ رب العزت نے فرمایا فول و جھتر المسجد الحرام فول سے چہرہ مبرق سطر المس الحرام مسجد الحرام کی رخ مسجد حرام کی طرف یعنی تم اپنا رخ مس آرام ماس پڑا تو اللہ رب العزت نے قبل قبلہ چینج کرنے کا یا تبدیل کرنے کا اللہ نے اس کو حکم دے دیا پھر اللہ نے فرمایا وہ ما سما تم جہاں بھی تم ہو یعنی آئندہ تم جہاں بھی ہو تو تمہارے لیے حکم یہ ہے وہی سما کم تم یہ آئندہ کے لیے بات کر رہے کہ آئندہ تم جہاں بھی ہو فول جوا کم پس تم پیر لیا کرو اپنے چہروں کو شکرہ اس سیٹ پہ یعنی خانہ کابی کے رخ کی طرف تب اس طرح نماز پڑھا کرے اس کو اپنے لیے کیا بنے قبلہ بنے یہ اللہ رب العزاد نے آئندہ کے لیے بھی حکم دیا اور ابھی بھی حکم دیا کہ ابھی سے تمہارا قبلہ بیت اللہ شریف ہے اور بیت المقدس کو چھوڑ کر اس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھا کرے اس طرح عبادت کیا کریں پھر اللہ رب العزت یہودیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ پھر بھی تمہارے اوپر اعتراض کریں گے کہ یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑنے لگا بعد میں پھر چھوڑ دیے کیوں چھوڑا اس میں کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا جی اور ان کو پتہ ہی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے جو قبلے کے تحویل ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہا یہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا یہ سارا کام تو اس کے باوجود ان کو پتہ ہے اس کے حق ہونے کا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے پھر بھی یہ لوگ مانیں گے نہیں پھر بھی طرح طرح کے اعتراضات اٹھائیں گے لیکن تم نے اس کی پرواہ نہیں کر دیب اللہ محمت بے شک جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے مطلب اسے کیا ہے یہود النرا ہے کیونکہ یہ دونوں اہلی کتاب ہے جن لوگوں کو ہم نے بے شک کتاب دی لیا نمونہ سرور وہ جانتے ہیں انحق و رب کہ یہ سب کچھ حق ہے اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ کیا ہے حق ہے اللہ کی طرف سے یعنی وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے پروردگار نے حکم دیا کہ فول کا شطرنس نارا ہوں یہ تو انہوں نے اپنا خواہش نفس کے مطابق تو نہیں کیا یہ تو اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے یہ کام کیا تو لہٰذا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے پھر بھی طرح طرح کے اطراضات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے لیے لیکن ماننا نہ پڑے طرح طرح کے اعتراضات اس پہ اٹھایا کرتے تھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو مرضی کر لے لیکن ان کا سارا کا سارا حساب کتاب ہمارے پاس آنا ہے اور روز قامت میں ان کے فصلے میرے ہاتھ میں ہیں پھر ان سے میں دیکھ لوں گا اللہ فرماتے ہوں ملغ نہیں ہے اللہ کی ذات غافل ہم ان چیزوں سیاح مولون جی یہ کرتے تھے جو, جو کرتوت انہوں نے کیا جو خلاف کیا رسوم کے تو اللہ اس سے غافل نہیں ہے بے علم نہیں ہے اللہ رب العزت ان کے ساتھ دیکھ لیں گے اللہ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے یا عملون جی کرتے رہے دنیا میں تو اللہ ان سے کیا نہیں ہے غافل نہیں ہے یعنی اہل کتاب اچھی طرح جانتے تھے کہ قبلی کی تبدیلی کا جو حکم دیا گیا وہ بالکل برحق ہے اور ہندی اللہ ہے میں عند رسول اللہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے وجہ یہ ہے کہ قبل کا تحویل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چاہتے تھے اس کی چاہکیوں کی اور کچھ لوگ اور بھی تھے وہ بھی چاہت چاہتے تھے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو یہ مانتے تھے سارے اور ان کو پتا تھا کہ اس کی تعمیر اثر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اللہ کے حکم سے اور یہ بات سب جانتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر ہے تاریخ میں یہ بات کیا ہے یہ ثابت ہے کہ تعمیر جو کی تھی یہ ابراہیم علیہ السلۃ السلام نے کی تھی اور اس وجہ سے لیا ادمور یہ ضرور جانتے ہیں کہ ان الحق و مربی اس کا قبلہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے حق ہے اسی لیے تعمیر کس نے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اور اللہ رب العزت نے جب تعمیر کوئی بیت اللہ کی اللہ کا غرض اس سے یہ تھا کہ اس کو آباد کرنا تھا یہ تب آباد رہے گا جب قبلہ بنے گا आ, ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ کہ کیسے یہ جانتے ہیں نیا الم الناحق اب الربیم کی تحویل قبلہ یہ حق ہے یہ کہاں سے جانتے ہیں جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ دلائل سے یہ جانتے ہیں تورات کے اندر یہ بات ذکر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ و یہ ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام اولاد بشمول حضرت اسحاق علیہ السلام ان سب کا قبلہ کون،, کون سا تھا بیت المقدس تھا یا بیت اللہ جس سب کا قبلہ بیت اللہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اور جتنی اولاد تھی یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کی آگے اولادیں یہ سارا کا سارا زمانہ جتنا گزرا ہے انبیاء کا اس دور کے اس دورانیہ میں سب کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوا کرتا تھا یہ اس سے بھی جانتے تھے اور یہ بات میں کیا ہے ذکر ہے تو تورات سے بھی لیا عموم ضرور یہ جانتے ہیں کہ امن الحق مرتب دیں تو اللہ ویسد نے ان کو یہ کہہ دیا لیکن پھر بھی اللہ غافل نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں جاننے کے باوجود اللہ ان سے غافل نہیں ہے اللہ ان کے ساتھ حساب کتاب کریں گے تو اس میں ہر گروہ نے اپنا اپنا ایک رخ بنایا تھا اور وہ اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے جیسے کہ یہودیوں نے قبلہ بیت المقدس بنایا تھا اور ان کے لکھا تھا وہ مقدس تھا وہ اس کو قبلہ سمجھتے تھے اور جو عیسائی لوگ ہیں کرسچن ہیں ان, تو ان کو بیت الحم بیت الحم جو ہے وہ ان کا قبلہ تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اس جگہ کو اسے کو بیت الحم کہتے ہیں اور اسی عصال صلاح السلام کے مولانا جہاں وہ پیدا ہوئے تھے اس کو عیسائیوں نے قبلہ بنا دیا اور وہ وہاں رخ کر کے مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں یہود ہے یا نسوارا ہے خانقابے کو قبلہ ہونے کو اچھی طرح جانتے تھے اور بڑے اچھے طرح سے ان کو علم تھا ان چیزوں کا اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس چیز کی علم ان کے پاس کیوں کہ یہ اللہ کی کتابوں میں ساری چیزیں لکھی ہوئی جتنے لوگ گزرے ہیں ان سب کا طبلہ بیت اللہ ہوا کرتا تھا فرمایا والی اللہ دینا کتاب ابھی کُل لیا ماتو قبلہ تک اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلی دے رہے اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو کتاب دی گئی والا اگر تم لے کر آئے لے کر آئے کیا چیز آبی کلیا الزین ہو تم کتاب ان لو سامنے جو کہ ان کو کتاب دی گئی یعنی ان یہود اور نصارہ کی طرف اگر آپ کوئی دلیل بھی پیش کریں جو کہ اپنے آپ کو اہلی کتاب کہتے ہیں ماں تب اوقب یہ تعبیداری نہیں کریں گے تمہارے قبل کو تمہارے قبلے کو یہ نہیں مانیں گے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تمہارے قبل قبلے کو تسلیم ہی نہیں کرنا کر مطلب یہ کہ عزت میں اترے ہوئے یہ ضدی لوگ ہیں عزت اور اعینات پہ بندہ آ جاتا ہے پھر حق حق نہیں نظر آتا اس کی بند ہو جاتی ہے اللہ رب ہزار فرماتے ان کی عدر حقیقت بن ہو چکی ہے یہ حق و حق مانیں گے نہیں اور یہ تو جسمانی کتابوں سے ثابت ہے کہ وہاں ہے اور دوبارہ والا بنانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے تو جو دلیل بھی تم پیش کرو گے کہ یہ قبلہ اللہ نے اس لیے بنایا کہ بے کو جس میں یہ بات ہے یہ چیزیں ہیں کوئی دلیل بالکل آیتن سے مراد یہ ہے وہ کمل طور پہ جتنی بھی آیات ہے اس میں عموم ہے نشانیاں جتنی بھی آپ پیش کریں گے اپنی حقانیت پر ٹھیک ہے نا یہ جی نکیلا ہے اور نکیلے میں عموم ہوتی ہے تو لہٰذا یہ ما تبعو قبل تک کبھی بھی تعبیراری نہیں کریں گے تمہارے قبلے کی یہ تمہارے قبلے کو اس کی پیروی نہیں کریں گے اس کو مانیں گے وَمَا قبلتا ہوں اور نہیں اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو مطلب یہ ہے کہ نہ دلی طور پہ تمہارا دل کرتا ہے کہ ان کے کی کی طرف تم رخ کر کے نماز پڑھو ہاں جی بیت المقدس کی طرف کر کے یا بیت اللحم کی طرف کر کے کیونکہ مسلمان کے شان نہیں اللہ رب العزت نے قبلہ چینج کر دیا تبدیل کروایا تحویل آئی تو بیت اللہ ہی قبلہ رہے گا نہ تو تم نے ان کا قبلہ ماننا ہے نہ انہوں نے تمہارا قبلہ ماننا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اس کو حق سمجھتا ہے ایک دوسرے سننے کے لیے تیاری نہیں ہے کیونکہ معاملہ ضد کا ہے اعینات کا ہے یہ لوگ ضد کر رہے ہیں. جب زد کو قبلے کا پھر تعین ہر بندہ اپنا اپنی بات کر لیتا ہے تو اس کا تعین اللہ جل شاہ روز قیامت میں کریں گے اور یہ دکائیں گے اللہ کتاب کی کہ کی حق پتا اور نہق بنتاب ان قبل قبا اللہ فرماتے ہیں یہ تو تمہارے ساتھ ان کی لڑائی لیکن جو ہے لیکن آپس میں جو ہے یہ لڑائی ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں ایک دوسرے کو اہلی کتاب وہ بھی ہے ہم بھی ہے نسارا بھی کہتے تھے کہ ہم اہلی کتاب ہے یہ ہو جی بھی کہ ہم اہلی کتاب تو لہٰذا یہ آپس میں بھی ہم بعد ہم نہیں ہے بات ان میں سے قبلت کے بھی تاب ان قبل تبادلہ تابیداری کا کرنے والے دوسرے کے قبلے کا نہ تو کبھی یہودی بیت اللہ ہم کو قبلہ مانیں گے اور نہ کبھی نصارہ بیت المقدس کا قبلہ مانیں گے ایک دوسرے کے قبلے کے بھی یہ پیریوی کرنے کے کیا نہیں ہے تیار نہیں ہے اس کے بھی کیا کہتے ہیں یہ انکار کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ایک بات سمجھا رہے اگر نہ آتے تو نہ مانے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تم ان باتوں کو زیادہ سیریس نہ لیں نہیں مانتے آپ نے کہہ دی ٹھیک ہے بٹی نہیں مانتے تو چھوڑ دیں تو اپنی حالت پر ٹھیک ہے لیکن ان کی کبھی اتباع نہیں کرنی ان کی خواہشات کی یہ تم نے نہیں ماننی اور ان کی باتیں تم کانوں تک نہ لگے مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم تعبیر کرو گے ان کے احوا کی ان کے خواہشات نفس کی تم اگر پیروی کر لی تم نے اس کے باوجود کہ تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے اور ہم نے تمہیں علم سے نوازا ہے ہے حق کی روشنی سے نوازا ہے تو اس کے باوجود اگر تم نے ان کے خواہشات کی پیروی کی بال ان خواہشات کی خواہشات کیمبا اس کے بعد کہ جو اللہ نے تمہیں علم دیا ہے یعنی باجم جو علم ہے علم اور دانائی سے اس کے باوجود اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو پھر کیا ہوگا رزلٹ کیا نکلے گا غالمین بے شک ہو جاؤ گے تم اس وقت ظالم ظالموں میں سے تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار کس میں ہوگا ظالموں میں ہوگا کیونکہ تم نے علم کے باوجود دلائل سیکھنے کے باوجود اللہ نے تم تمہیں دلائل دکھا دیے اس کے حقانیت پر کی بات حق ہے اور اس کے باوجود اگر تم اس ان کے خواہشات نفس کی تعبیداری کرو گے تو تم ظالموں سے ظالموں میں سے شمار کیے جاؤ گے تو مطلب تمہیں اللہ ظالم کہے گا اور ظالموں کے زمروں میں تمہیں اٹھائے گا مطلب یہ کہ یہ کبھی بھی تمہیں زیب نہیں دیتا کہ ان لوگوں کی تم کیا کرو گے اتباع کرو گے لہذا تم ان کی اتباع کبھی نہ کرنا ان سے دور رہنا ان کے باتوں سے دور رہا کریں اللہ رب الزت فرماتے ہیں، یہ اہلی کتاب ہے کون یہ کون سے لوگ جزت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کر رہے ہیں یہ ہے کس ٹائپ کے لوگ یہ کہاں سے آئے کون ہے یہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ جین کتاب یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے ان کی ہدایت کے لیے نورات انجیل مرز فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے اور ان پر نوازش کی ہے ہم نے کہ یہ کتاب لو اس کو پڑھتے رہو اور اس پر عمل کرتے رہو اور اسی کتاب پر عمل کرنے میں تمہاری نجات ہے تمہاری کامیابی اسی میں ہے اللہ فرماتے ہیں جب کتاب دی دی ہوں نہ یہ جانتے ہیں ان سب باتوں کو چونکہ اللہ کی طرف سے جو بات بھی ہے جو حکم بھی آ جاتا ہے ان سب کو حق جانتے ہیں دلوں میں لیکن ظاہر نہیں کرتے ظاہری اتباع نہیں کرتے اسی لیے کہ تاکہ لوگ کم از کم دین اسلام ہو سکے داخل ہو سکے یہ نہیں چاہتے تھے کہ دین اسلام پھیل جائے دین اسلام ترقی دین اسلام آفاق تک پہنچ جائے اور پھیلاؤ یہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ نبوت حق تو ہمارے خاندان کا ہے یہ جا کے اہل مکہ کے اندر کہاں سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا دیا اللہ فرمکے یا عاریف ان حق باتوں یا تہ قبلے کوئی ہی جانتے ہیں کما یا عاریف اہم جیسے کہ یہ جانتے ہیں اپنے بچوں کو ایک انسان کے کچھ بچے ہیں اور اولاد ہے تو وہ کبھی بھی بولتا نہیں ہے اپنے بچے کو اگر زیادہ بچوں کے درمیان میں کھیل رہا ہو تو وہ اس وقت دیکھ کے ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ ان میں سے میرا بچہ ہے اس کی رنگت سے پہچان لے گا اس کی حرکات سے باتوں سے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کبھی انسان اپنے بچے کو یہ ہو ہی نہیں سکتا پاسبل ہے ہی نہیں کہ وہ پہچان نہ سکے جیسے کہ اپنے بچے کو انسان پہچان سکتا ہے کسی طرح یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں یہ حق کو پہچان لیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تورات میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے اور یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ میں یار پھر اللہ فرماتے ہیں ان فری قوم من ہم الحق یہ ان کی قباہت ہے اللہ فرماتے ہیں بے شک ان میں بعض حوق ایسے ہیں وہ ان فریقمن تز ہے یہاں یعنی ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہے کہ یہودیت دین پر ہے لیکن وہ پھر بھی ان کے اندر کوئی نہ کوئی حق کے تلاش میں کچھ نہ کچھ طلب ہوا کرتا تھا جس میں سے عبداللہ ابن سلام وغیرہ وہ اس مسلم مسلمان ہو گئے اور ایمان لائے یہودیت چھوڑ دی کچھ ایسے لوگ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مانتے تھے اور حق ماننے کے بعد پھر ان کی اتباع بھی شروع کر دی اللہ فرماتے وہ ان فریق ابن <هُم> یعنی ایک فریق ان میں سے ایسا بھی ہے اللہ تمون الحق بے شک وہ چھپاتے ہیں کتمان یخ تمون کتمان سے ہے کتمان کا مطلب ہے چھپا لینا وہ چھپا لیتے ہیں الحق کا حق ہو یعنی لوگوں کے سامنے سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ حق بار نہیں ہے ویسے کہی گئی فلان ہے یہ ہے اصل دین تو ہمارا ہے جو کہ آبا اور اجداد سے آ رہا ہے ہمیں بھی اللہ نے کتاب سے نوازا اور یہ حق کی کتابیں ہیں اس طرح یہ حق کو چھپا لیتے ہیں اور اللہ فرماتے حال یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں اس بات کو جان بوچ کر حق کو چھپا لیتے ہیں تاکہ یہودیت کو ترجیح ملے ترویج ملے اور دین اسلام پیچھے رہ جائے پر یہ ترقی نہ کر سکے اسی لیے یہ کیا کرتے ہیں یعنی حق کو چھپا لیتے ہیں اور بات ان باتوں کو آگے کرتے ہیں وہم یام <يَعْلَمُون> اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہم کیا کر رہے تہج کے علم یہ باتیں ہوتی ہے لیکن اللہ کے علم میں بھی ہے یہ جانتے ہیں جتنی بھی ہم حرکتیں کر رہے اس ساری کے ساتھ ہے اور حق بات یہی ہے جو اللہ رب العزت نے تحویل قبلے کے بارے میں اشارت فرمائے اللہ فرماتے ہیں الحق کو میر حق جو ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے یعنی حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہو باقی جو لوگ دعوے کرتے ہیں حقانیت کی ایک چیز کی اپنے کے حق ہونے کی یہودیوں نے کہا کہ بیت المقدس یہ برحق قبلہ ہے جو عیسائی لوگ تھے کرسچن تھے انہوں نے کہا کہ نہیں قبلہ تو دراصل بیت الحم ہے اللہ حرمت فرماتے ہیں یہ حق ہونے کا فیصلہ یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے میں بتاتا ہوں کہ حق بات ہی ہے اور حق کیا چیز ہے اللہ فرمات الحق کو بھی حق وہی ہے جو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ہو اور تحویل قبلہ یہ کس کی طرف سے آیا اللہ کی طرف سے اور تعین قبلہ کس کا کام ہے اللہ کی لہٰذا تو اللہ کی بات ماننی چاہیے جب اللہ اس کا حق کا کہا تو اللہ فرمات حق تو وہی ہے جو کہ میری طرف سے ہو تمہارے رب کی طرف سے ہو جب یہ طرح طرح کے تنازعات کریں گے باتیں کریں گے اللہ رب فرماتے ہیں فلاطون ممترین لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا شک والوں کی باتیں نہ مانا کرو جو لوگ شک کرتے ہیں ان میں تم داخل نہ ہو کبھی بھی ان کی باتیں نہ مانا کرو حق تمہارے رب کی طرف سے ہے تو لہذا تم ممترین میں سے یعنی شک کرنے والے میں سے مت ٹھیک کا مطلب یہ کہ توڑا بہت انسان کو کبھی کبھار و سوسا شک آتا ہے اللہ نے رب اللہ نے منع فرمایا کہ الحق میں رب حق تو وہی ہے جو کہ تمہارے رب کی طرف سے ہے جو حکم تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے تمہیں وہی تو حق ہے باقی ان کی باتیں سارے دعوے کی باتیں ہیں یہ جی تو کبھی حق ہو نہیں سکتے اگرچہ حقانیت کے لیے ثابت کرنے کے لیے اس کے رزن اس اسباب وغیرہ بیان کرتے ہیں. یہ تو پر دین اسلام نہیں ہوا دین اسلام نام ہے سر خم کرنے کا تسلیم کا نام ہے جب انسان اللہ کی بات میں کچھ اسباب ڈھونڈتا ہے ریزن ڈھونڈتا ہے اور اس کو توقفی کر کے نہیں مانتا تو یہ خطرناک بات ہوتی ہے پھر انکار کر لیتا آہستہ آہستہ تو اللہ فرماتے ہیں فلا وہ من مت ہو جانا تم نے تو مت ہو کس میں سے یعنی شک کرنے والوں میں سے جو یہ لوگ شک کرتے ہیں ان میں کبھی شامل نہ ہونا تو آپ بھی اپنا خیدہ صاف ستھرا درست رکھے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے اور یہ حق ہے تو لہٰذا ان کی جتنے بھی دعوے ہیں باتیں ہیں یا جو باتیں بناتے ہیں اور بڑے مزین کر کے پیش کرتے ہیں یہ حق نہیں ہے حق وہی ہے جو کہ تمہارا رب حکم دے اور اس کو تبدیل کرے وہی حق ہے ان کی باتیں کبھی حق نہیں ہو سکتی اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق, فرما توفیق عطا فرمائیں اور اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ دشمن کے چالوں سے ساتے رہیں